سلسلے کے اندر ہم ایک مختصر ایک مختصر ٹاپک کے اوپر گفتگو بھی کریں گے ڈسکس بھی کریں گے اور انشاءاللہ شاء آپ کی کالز بھی لیں گے اور انشاءاللہ اللہ اس سلسلے کو اپنے وقت مقررہ پر ختم کرنے کی کوشش بھی کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں چنانچہ سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے افراد بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ارشاد سرمایہ فرمایہ کے قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس دن عرش الہی کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے اور یقیناً جس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہو جائے گا وہ آخرت کی پریشانیوں سے نجات پا جائے گا آخرت کی مشکلات سے حساب کتاب سے نجات پا کر جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا آئیے سنتے ہیں کہ وہ تین قسم کے افراد کون سے ہیں اگر ان تین قسم کے افراد میں اپنے آپ کو پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر ان تین قسم کے افراد میں اپنے آپ کو نہ پائیں تو دیر نہ کریں آج ہی سے ان تین قسموں کے افراد میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر لیں نبی کریم علیہ سلاط اسلام نے پہلے نمبر پہ ارشاد فرمایا من فر رجا ان مکروب من امتی فرمایا جو شخص میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ الصلاط والسلام نے ارشاد فرمایا وہ آہیا سنتی وہ شخص کے جس نے دنیا کے اندر میری سنت کو زندہ کیا ہوگا میری سنت پر عمل کیا ہوگا بروز قیامت اللہ رب العزت اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تیسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سولا علیہ وہ بندہ کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود اسلام پڑا ہوگا بروز قیامت رب کا اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ آتا فرمائے گا تو بڑی ہی پیاری یہ حدیث مبارک ہے نظری چلن کے ناظرین ہمیں بھی اپنے حیثیت کے مطابق اپنے مال سے اپنے مشوروں سے اپنی باتوں سے اپنے اعمال سے نبی کریم علیہ الصلاح اسلام کی امت کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے کام آنا چاہیے اور اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاح اسلام کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و اسلام بھی پڑھتے رہنا چاہیے ان ہمیں بروز قیامت اللہ نے چاہا تو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک کے اندر تین قسم کے افراد کو عرشۂ الہی کا سایہ ملنے کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن اسی کے اندر حسر نہیں ہے اور بھی احادیث جن کے اندر سات قسم کے افراد کو عرشۂ الہی کا سایہ ملنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور بھی دیگر احادیث ہے اس کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے سائے آئے ارش کس کو ملے گا اس نام سے ایک کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے آپ اس کو حاصل کریں اس کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ بہت مزہ آئے گا علم دین میں اضافہ ہوگا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیقرمائے حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اچھے اور برے گمان گمان کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں اچھائی کیا ہے اس کے اندر برائی کیا ہے اور گمان کے بندے کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمارے معاشرے پر اچھے اور برے گمان کے کیا اثرات ہوا کرتے ہیں ہمارے گھر کا اچھے اور برے تاثرات اچھے اور برے گمان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کے اندر ڈسکس کریں گے چلتے ہیں مفتی شفیق صاحب کی طرف اور ان کو اپنے سلسلے میں ویلکم بھی کرتے ہیں مرحبا بھی کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں آتا فرمائیں کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جی کا ہمارا موضوع اچھے اور برے گمان جس کو مثبت منفی سوچے بھی کہہ سکتے ہیں جی اور اس کا معاشرے سے بہت بہت, بہت بڑا تعلق ہے چاہے وہ ایک گھر کی فیملی کو دیکھ لیا جائے ایک آفس کو دیکھ لیا جائے کسی ادارے کو دیکھ لیا جائے بلکہ پورے ہی معاشرے کے اندر اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں اور برے گمان کی وجہ سے کئی چیزوں کے نقصانات بھی آدمی خود ذاتی طور پر بھی خاندانی طور پر بھی فیملی کے طور پر بھی اور اپنے ادارے میں جہاں وہ کام کرتا ہے اس ادارے کے طور پر بھی یعنی اس میں انفرادی اور اجتماعی نقصانات بھی اس میں مرتب ہو سکتے ہیں اور اچھے گمان کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی فوائد بھی مل سکتے ہیں پہلے تو یہ بتانا کہ گمان کہتے کس چیز کو آئے آئے گمان گمان یہ ہے کہ کسی کی کوئی ظاہری نشانی کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز بھی جس کی ظاہری کوئی نشانی کو دیکھتے ہوئے جی اس کو تو کہتے ہیں زن اس کو دیکھ کر اس سے کچھ گمان بنا لینا کچھ ظاہری علامت کو دیکھ کر جس نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں زن کہتے ہیں اسی کو گمان کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب مثال کے طور ہم نے کہیں اگر دھواں دیکھتے ہیں اٹھتا ہوا تو دھواں جیسے ہی ہم نے دیکھا تو ہم ایک گمان پہ پہنچ جائیں گے کہ یہاں کوئی آگ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دھواں اٹھ رہا ہے تو اب یہی ہم اگر کسی کی ظاہری نشانی کوئی دیکھ کر یا کوئی ایسی علامت یا چیز دیکھ کر جس سے ہم نے اس کے بارے میں کوئی گمان بنا لیا اب یہ جب انسان سے اس کا تعلق بنائے تو اب اس کے حوالے سے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے جو موضوع ہے جی کہ کسی کی کوئی عمل کو دیکھ کر یا ظاہری کوئی علامت ایسی دیکھ کر جس کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری سوچ کا انتخاب کر لینا اچھا گمان کر لینا یا برا گمان کر لینا یہ اب اچھا کریں گے تو اس کو حسن زن کا پہلو جو کہ گمان کی ہی دو قسمیں ہیں کہ ایک ہے حسن زن جس کو کہتے ہیں کہ اچھی سوچ اچھا گمان مثبت مثبت سوچ کہہ لیں اور اسی کے دوسری طرف اگر کسی کے ہم علامت کو دیکھتے ہوئے اس کی اصل حقیقت کو جانے بغیر ہی کوئی اور گمان ہم بنا لیں اچھا تو یہ, یہ ہو جائے گا کہ بری سوچ بھی کہہ سکتے ہیں اور برا گمان بھی ہے اچھا تو ہماری شریعت میں کیونکہ آدمی کسی کی کوئی علامت دیکھ کر یا کوئی بھی معاملہ کہ ہماری طبیعتوں میں اصل یہ ہے کہ جلد حکم لگا دینا کسی کے اوپر ظاہر کوئی چیز دیکھی ہاں بھی یہ معاملہ ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو کوئی اچھا آدمی اگر کار میں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ کسی کو کہ اس کی کوئی چیز گر گئی مثال کے طور پہ اب کسی راہ چلتے ہوئے آدمی کو اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے اٹھا کر دے دیں ٹھیک ہے تو اب دو طرح کے گمان ہیں ایک تو یہ کہ یار یہ خود شخص کیوں نہیں اترا متکبر آدمی ہے یہ کیوں نہیں اپنا یہ کام اس نے کیا اچھا ہم یہ بھی گمان یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے کہ یہ گاڑی سے باہر ہی نہیں آ سکتا اچھا ہو سکتا ہے ایسا معاملہ کیونکہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ بعض اوقات سمجھانے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک ویڈیو پیغام کی صورت میں بھی دیا کہ جو شخص اس طرح کا سوال کر رہا ہے اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں وہ خود کار کی ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھا تو ہوا ہے کار چلا رہا ہے لیکن اس کی ٹانگیں نہیں ہے تو ابھی اب یہی کیسی بات کر رہی ہے نہیں ہیں اور کار چلا رہا ہے وہ پھر گیئر وغیرہ نیچے جو بریک وغیرہ ہوتی ہے وہ کیسے مطلب سب ہے نا یعنی آٹو کاریں بھی تو ہیں معذورین کی کاروں بھی تو ہوتے ہیں چلے ماننے سے تو ایک ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اول گمار میں آدمی کچھ اور سوچتا ہے لیکن جب حقیقت اس کو پتا چلتی ہے تو بعض اوقات بہت شرمندہ ہو جاتا ہے اللہ کسی نے آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ کر ہاتھ پہ لایا بھیگ مانگے بالفرض کوئی کرینہ نہیں ہے واضح کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم اس کے اوپر فورن سے فوراً ایسا کہہ دیں اس کو کہ یہ دھوکے باز ہے یہ فراڈ ہے یا یہ اس طرح کی یہ کوئی اپنی بات سناتا ہے تو یہ اس کا نتیجے پہ, پہ پہنچ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے اب میں دو باتیں مختصم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اب ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بار بار یہ احساس سنوایا کہ کسی قرینے کو دیکھ کر ظاہری حالات کو دیکھ کر کوئی گمان ذہن کے اندر بٹھا لینا کوئی سوچ اپنے ذہن کے اندر پختہ کر لینا اور پھر اسی کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لینا جی جی اب بسا اوقات کیوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی حالت بندہ کسی کی دیکھتا ہے تو وہ سوچنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی وہ فوراً سے پیشتر اس کے دماغ میں وہ بات آ جاتی ہے اب جیسے چند باتیں آپ نے کہی اب سوچے تو بندہ اس وقت کہ جب کوئی ایسی چیز انہونی چیز دیکھ لے اور معاشرے میں ایسا جیسے آپ نے بھیک مانگنے والے کا کہا ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو پیشہ ورانہ بھیکاری ہیں ان کی کمی نہیں ہے تو اب ان کو دیکھتے ہوئے بندہ کسی بھی بھکاری کو دیکھتا ہے تو یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یہ تو پیشہ بھکاری ہے اس کو دینے کا کیا فائدہ یہ بغیر سوچے دماغ میں آ جاتی ہے اس کا کیا حال ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا اور دوسری بات یہ کہ بندہ خود کڑی سے کڑی ملائے کرینے سے کرینہ ملائے کہ یہ یوں تھا تو پیچھے یوں تھا اس کے ساتھ یوں تعلق تھا تو ایسا ہوا پھر ایسا ہوا لہٰذا نتیجہ یہ نکلا پھر کڑی سے کڑی ملتے ہوئے بندہ جو ہے کسی غلط نتیجے پر پہنچ جاتا ہے یہ دو چیزیں ہیں دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس آ کر اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے کوئی بھی بعد میان کرتا ہے یعنی اس کی ایک حکایت ہے ایک شخص بلکہ وہ ایک اللہ والا ہی تھا وہ مسجد کے اندر ایک عبادت گزار آدمی وہ بیٹھا ہوا اور اس نے مسجد کے اندر یہ دعا مانگی کیا دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے فلاں فلاں کھانا کھلا اس نے یہ دعا مانگی اچھا قریب ہی ایک تاجر شخص نماز پڑھ رہا تھا اب وہ امیر آدمی ہے پیسوں والا آدمی تھا اچھا اس نے کہا کہ یہ شخص اس لیے باواز بلند یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی کوئی ہیلپ کر دوں اور یہ کھانا کھا مجھے مجھے سنانے کے لیے, مجھے سنانے کے لیے, لیے تو اب اس نے اس کے بارے میں ایک یہ سوچ گوان خیر اور اس نے کہا کہ چونکہ اس نے اس لیے بھی کیا تو لہٰذا میں اس کی کو کوئی کسی طرح کی ہیلپ کروں گا ہی نہیں نہیں کروں گا دوں گا ہی نہیں المختصر یہ ہے کہ کچھ دیر گزری وہاں تو ایک شخص کھانا لے کر آتا ہے اور اسی شخص کی تلاش میں اور اس کو لا کے اس نے کھانا دیا وہ کھانا بیائی ہی وہی کھانا ہے جس کے لیے اس نے دعا کی اللہ حکم کیا بات اب بات یہ حکایت تو بہت طویل ہے مختصر یہ کچھ تاجر نے اس آدمی کو ملاقات کی جو کھانا لے کر آیا کہ بھائی آپ نے اس آدمی کو جانتے ہیں کیا اچھا اس سے کوئی پہلے سے تعلق ہے بولے کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق تعلق کچھ بھی معاملہ ہے بولے یہ کھانا کیسے آیا اس نے بتایا کہ ہمارے گھر کے اندر میں نے بہت محنت مزدوری کر کے آج بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا اور یہ کھانے کا انتخاب کیا میرے گھر والے کھانے وغیرہ کی تیاری میں تھے کہ مجھے نیند آئی اونگ آئی اور میں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور حضور مجھے خواب میں یہ فرمانے لگے کہ تمہاری اس مسجد کے اندر فلا فلا یہ مسافر بیٹھا ہوا اس کو یہ کھانا دینا تو ذرا اندازہ کیا اب تاجر آدمی بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اتنا بڑا گمان کر لیا اس شخص کے بارے میں اور یہ تو کتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس مقام پر ہے کہ ان کے بارے میں خواہ میں آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیر انہوں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے جتنا کھانے پہ خرچ آیا ہے یہ یا اس سے ڈبل لے لو لیکن یہ ہے کہ آپ ہے وہ یہ ثواب مجھے دے دو جو اس پر مجھے بھی ثواب میں شریک کر لو اور جتنے انعامات تمہارے اوپر ان میں مجھے بھی شریک کر لو تو اس شخص نے معذرے کرتے ہوئے یہی کہا کہ یہ تو اللہ تبارت <تبارك> و تعالیٰ کا فضل اور مجھے سعادت ملی حضور کی زیارت بھی ہوگی اسی بہانے سے المختصر عرض تھی کہ مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے اس شخص نے ایسے کلمات کہے تو دوسرے تاجر شخص کو بغیر کسی وجہ کے یہ گمان کرنا کہ یہ مجھے سنانے کے لیے ایسے <تبارك> کر رہا ہے تاکہ میں اس کی کوئی مدد کر دوں تو یہاں کوئی ایسا کرینا نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ سوچ رکھنا یہ گمان رکھنا تو اس لیے ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی سوچ یا گمان جس کو پختہ کرنے ہم ذہن میں جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں مسلمان کے حسن زن کے پہلو یعنی اچھے گمان کے پہلو تلاش کرنے چاہیے وہ چاہے مسلمان <تصفح> کے اچھے کلام میں بھی ہوتے ہیں بعض بعد <تصفح> آدمی بات کر رہے ہیں تو اس کی بات میں بھی گمان نکال لیا جاتا ہے حالانکہ اس میں اچھا مانا بھی موجود ہے اور دوسری طرف بھی جو دوسرا گمان ہے وہ کر لیا اچھا اس نے اس لیے بات کی ہوگی شاید اس کا اصلاح سے کوئی تعلق لینا ہے اس لیے یہ کلمات دوہرا رہا ہے تو بات میں بھی جس طرح کوئی عمل دیکھتے ہوئے علامت دیکھتے ہوئے ہم گمان کی طرف چلے جاتے ہیں اب وہ دونوں اچھے برے گمان اسی طرح بات کرتے ہوئے کسی کی کلام کو بھی لیتے ہوئے ہم دوسرا گمان اس میں لے لیتے ہیں بالکل. اب تو اچھے اگر محمل پہ رکھیں گے مم. یعنی حسنے زن اور اچھے گمان کے اوپر رکھیں گے تو پھر تو بہت بہتر ورنہ اگر برے گمان کی طرف جائیں گے تو پھر اس کی کئی صورتیں جو ہے وہ پکڑ والی اور گرفتواری اس شکایت سے مفتی صاحب ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اور اور بدگمانی بھی. کرنے والا انسان جو ہے وہ خسارے میں ہی رہتا ہے نقصان کے اندر رہا کرتا ہے پھر مفتی صاحب ایک شعر مجھے بڑا اچھا یاد آیا میں چاہوں گا کہ اس کو پڑھ لوں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد یاد جو کرے حال زار میں ممکن لہی کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن لہی کے خیر بشر کو خبر واقعی نبی کریم مریض کا سنتے بھی ہیں آج بھی اگر کہیں دل سے پکارا جائے سرکار علی صاحب اسلام فریاد رسی بھی فرماتے ہیں جی مفتی صاحب اب یہ ارشاد فرمائیں کہ گمان کی بنیادی طور پر دو قسمیں آپ نے بیان کی ایک تو حسن زن اچھا گمان اور دوسرا جو ہے برا گمان بد گمانی جس کو کہا جاتا ہے اب اس کے نقصانات جو ہمارے معاشرے پر پڑتے ہیں ہمارے گھرانے پر بندے کی اپنی ذات پر پڑتے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ لیکن بنیادی طور پر قرآن مجید ہمیں واضح طور پر کثرت سے گمان کرنے سے ممانت فرماتا ہے اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا یوحدینہ نج تنبو کثیر امن ذنع ان باد ظنی عصم اے ایمان والو کثرت گمانوں سے بچو یعنی زیادہ گمان کرنے سے بچو بعض گمان برے ہوتے ہیں اور وہ گناہ والے بعض گمان ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں یعنی ان کی بدگمانی کرنے کے حوالے سے کیونکہ جب بدگمانی آدمی کرتا ہے تو اس کے جی بعد تجسس میں پڑتا ہے تجسس میں پڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے عیبوں کی تلاش میں جاتا ہے جی اس لیے حدیث مبارک میں یہ ارشاد فرمایا اجاک مسن کہ تم گمانوں سے بچو اچھا کیونکہ گمان جو ہے یہ اس سے بڑی جھوٹی بات اور کوئی نہیں یعنی بہت بڑی, بڑی, بڑی, بڑی جھوٹی بات ہے گمان کسی سے برے گمان کر لینا یہ. تو یہ بڑی جھوٹی بات ہے پھر ارشاد فرمایا نہ تجسس کرو نہ ایبو کی ٹو میں کسی کے پڑھو نہ ایک دوسرے کے ساتھ بگز رکھو اور نہ حسد رکھو ایک دوسرے کے ساتھ اور ارشاد فرمایا کہ کون عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ معاشرے میں اثر یہ پڑتا ہے جب آدمی برے گمان کی اس کو عادت پڑتی ہے لگ پڑتی ہے اور برے گمان سوچنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کے عیبوں کے پیچھے جاتا ہے بالکل جب عیبوں کے پیچھے جائے گا اب اپنے دل میں رکھے گا یا دوسروں کو بتائے گا تو اس سے ایک تیسرا غیبت کا دروازہ کھلے گا جب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے بارے میں اس نے یہ کیا ہے تو آپس میں لڑائی اور رنجشیں ہو جائیں گی تو یعنی آدمی ایک اسی بنیادی بات کو یہ لے لے اگر کوئی چاہتا ہے یعنی عام طور پہ اگر چاہتا ہے ذہنی طور پہ سکون اس کو رہے اور اس کے نقصانات سے کیونکہ جو برے گمان کرتا ہے وہ بعض اوقات وہ ویسے ہی نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں اچھا یعنی کئی بیماریاں اس کے اندر نفسیاتی طور پر آ جاتی ہیں پھر باہمی نفرت کا سبب یہ ہوا آپس میں رنجشیں اس کی وجہ سے آپس میں پھر آگے گیبت پھر تومتیں پھر لڑائی جھگڑے اس سے ایک فیملی کتنی ڈسٹرب ہو سکتی اللہ ہے اس سے ادارہ کتنا ڈسٹرب ہو سکتا ہے اس سے پھر پورے شہر کے اندر یا محلے کے اندر یا اس پوری گلی کے اندر یعنی کتنے لوگ کتنی اس چھوٹے سے یہ معاملے کی وجہ سے کہاں کا بڑی سطح پہ جو ہے وہ اختلافات ہو جاتے ہیں اسی طرح بعض اوقات آدمی شرمندہ ہوتا ہے جب حقیقت اس کو پتا چلتی ہے تو پھر بعض اوقات یہ خود کرنے والا سب سے بڑا یہ اس میں شرمندہ ہوتا ہے اس کو ندامت ہوتی ہے جب اصل یہ حقیقت تک یہ پہنچتے ہیں کہ واقعی بات کچھ اور تھی اور یہ معاملہ کچھ اور وہاں میں نے ایک شکایت پڑھی کہ ایک ایک گھر کی بہ وہ اپنی ساس اور سسر کی باتوں کو سننے میں بڑی دلچسپی رکھتی مطلب اس طرح کی چھپ چھپ کر بات یہ ہے تجسس اچھا اب ایک دن اس نے سنا تو ان کی ساس جو ہیں وہ بڑی آواز سے یعنی چلا رہی ہیں یا لڑ رہی ہیں آپس میں بات چیت کر رہی ہیں دونوں ساس سسر تو اس میں یہ تھا کہ یہ چاہتی ہے کہ الگ سے گھر لے لے یہ چاہتی ہے کہ جدا ہو جائے بیٹے کو جدا کر لیا جائے یہ اس طرح یہ عادتیں اچھی نہیں ہیں یہ عادتیں نہیں اب اس نے کہا کہ میرے بارے میں یہ باتیں کمرے میں ہو رہی ہیں وہ اپنے کمرے میں گئے اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیا اب شوہر سے لڑنا جگنا شروع ہوا اپنا بیگ تیار کیا مہکے چلے گی اچھا شوہر نے بتایا نہیں اپنے ماں باپ کو کہ کس وجہ سے وہ مہکے چلے گی اس نے یہ باتیں ساری سنی کہ ماں باپ یہ باتیں کر رہے تھے خیر اس نے نارمل کہا کہ وہ کچھ نہیں نکلی پانچ چھ سات دن گزرے تو اس کے بعد ان کے ہاں سولہ صفائی ہوئی شوہر ان کو لے کر واپسی آ گئے اچھا اب جب واپسی آئے تو ان کی ساس بڑے اچھے طریقے سے ان سے ملی ملاقات ہوئی اور خندہ پریشانی سے ملاقات ہوئی اچھا, اچھا پھر بیٹی اس نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے اور بات تو مجھے آج سے سات دن پہلے کرنی تھی آپ لیکن اچھا یہ کہ وہ آپ وہاں چلے گی جس کی وجہ سے یہ بات کافی تاخیر ہو گئی معام یہ ہوا کہ جو تمہاری نند ہے اس کو آپ ہی سمجھا سکتی ہو میری باتیں تو آج کل اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اچھا اب جو نند ہے تمہاری وہ اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی کر رہی اور کہہ رہی مجھے الگ سے گھر چاہیے تو اب اس کو کچھ تم ہی اس, اس طرح جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے تمہاری یہ بات مانجے کیونکہ اس کے شوہر اتنی گنجائش نہیں رکھتے کہ وہ الگ سے گھر لے رہے اچھا یعنی وہ دونوں ساس اور سسر بیٹھ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر تھے اس بہ نے اپنے لیے اب جتنی اس کو شرمندگی ہوئی اس وقت یہ بات سننے کے بعد کہ ہم خود بھی کتنی بڑی اذیت میں رہے سات آٹھ دن تک ازیت ہم نے کاٹی اور نتیجہ کیا نکلا بالکل ہی اس معاملے کا جو ہے وہ الٹ ہوا اب اگر پہلی سوچ ہی بہتری ہوتی یا اس معاملے تک چلے جاتے کیونکہ بد گمانی کے علاجات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان ایسا پیدا ہو تو اگر تو معاملہ کوئی جب اتنا اعلیٰ معاملہ نہیں ہے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے تو اس کو ویسے ہی رفا دفع کر کے اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے لیکن نہیں ہے تو پھر اس معاملے تک پہنچ جائے تاکہ اپنا گمان صحیح کر لے بالکل یعنی ایسا بات, ایسا بات ایسا کر لی جائے اور <تصف> بات کرنے سے <تصف> یہ ہے کہ اپنا گمان بالکل کلیئر اور صاف ہو جاتا ہے اور جس سے کئی فوائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مدنی چلن کے ناظرین ہمارے ساتھ کس طرح سلسلے میں شامل ہیں جی کال سنائیے سلحیب <تصفح> صلی صل صل اللہ علیہ شمت صدیق پل یہ ہے غمان کا تعلق دل سے ہے تو کیا دل میں برا عمان پیدا ہونے پر پکڑ اور گرے ہوتی ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ <تصفح> علیکم السلام و <ورحمت> اللہ وبرکاتہ جی صرف دل میں خیال پیدا ہوا ہے اور اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جی اگلی کال دے دیں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم جوابت لیتے ہیں بات کرتے ہیں جی کال سنا دیں جی بدگمانی کب گناہ کے زمرے میں آتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے جی, جی بدگمانی گناہ کے زمرے میں کب آئے گی انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی نیکسٹ کال دوسروں کو بدگمانی کرنے کے مواقع فراہم کرنا یعنی ایسے کام کرنا کے سامنے والے خاموں کرنا کیسا براہ کرم اس کے جواب ارشاد فرما جی دوسروں کو بدگمانی کے مواقع فراہم کرنا ایسے کام کرنا کہ جس سے لوگ بدگمان ہوں ایسا کرنا کیسا بالکل بات کریں گے اس موضوع پر بھی اس سوال پر بھی اگلی کال دے دیں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے بدگمانی سے بچنے کا علاج کیا ہے اور اچھا گمان اچھی سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں برائے کرم اشار السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی بالکل اس کو بھی لیں گے ہم کال ہم ساری اکٹھی لے لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ان کے جو آباد پہلے ہم لے لیتے جی فتق بحر شاہ فرمائے کہ صرف دل کے اندر خیال پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں دل عمومی طور پہ آدمی یہ سمجھ لے کہ جس طرح آنکھ ہے آنکھ ہے کان ہے تو دل کا بھی معاملہ جیسے ہمارے سال یہ پوچھ رہے ہیں کہ دل میں گمان پیدا ہوا کہ اس پر بھی پکڑ اور گرفت ہوتی ہے اچھا تو گمان دو طرح کے پہلی بات یہ ہے کہ دل سے معاملات کا بہت زیادہ تعلق ہے اور قلبی سارے معاملات جس میں بدگمانی بھی ہے حسد بھی ہے تکبر بھی ہے اور حب جا بھی ہے یعنی کتنے معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق ہی دل سے ہے جی تو یہ سمجھ لینا کہ دل کے دل کا کوئی ایسے اعمال سے یا اس طرح کا تعلق نہیں کہ جس پر قیامت کے دن کو پکڑ اور گرفت نہ ہو ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک وطالیہ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان سما ول بسرا ول فوادا کل الا کا کانا اللہ اللہ کہ بے شک کان سے بھی اور آنکھ سے بھی اور دل سے بھی ان تمام چیزوں سے سوال ہوگا پوچھ گچھ ہوگی جیسے آنکھ سے ہوگی کہ اس نے کیا برا دیکھا کان نے کیا برا سنا تو ایم دل, دل کے اندر بھی اس نے کیا اچھے احتقاد رکھے یا اس نے برے احتقاد رکھے احتقاد کی بھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیگر جو اعمال ہیں اس میں ریاکاری ہے اس میں حسد ہے اس میں تکبر ہے اس میں خب جاں ہے اس میں خود پسندی گئے خب مال گئے یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق آدمی سے دل کے ساتھ ہوتا نہیں مفتی صاحب سوال یہ ہوا تھا کہ احتیاط کی بات نہیں ہے ابھی اس نے عقیدہ نہیں بنایا پختہ گمان کہیں نہیں کیا جی صرف خیال آیا جی, جی میں اسی طرف آ رہا ہوں اب اس کی دو سرتے ہیں نا ایک <تصف> یہ کہ کسی کو بالکل واضح ایسے کوئی چیز دیکھی اور خیال آ گیا صرف اس خیال پر یا وہ خیال برا یو وا بالفل بدگمانی ہوئی تو اس پر اس کی پکڑ اور گرفت نہیں ہے جب تک اس کو جو ہے وہ دل میں جمع نہ لے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے تقاضے پر وہ عمل نہ کر لے یعنی آدمی بدگمانی کی وجہ سے کب گرفت کے اندر آئے گا پکڑ میں آئے گا اور گناہ کے زمرے میں آ جائے جب وہ بات جو اس نے واضح طور پر جو بھی دیکھی ہے اس کو اپنے دل میں اس نے جما لیا کہ ایسا ہی ہے تو کسی مسلمان کے بارے میں کسی کے بارے میں جو یہ دل کے اندر اس نے برائی جمع لی برا گمان جمع لیا لی اور اس کے بارے, بارے میں یہ اپنا یقین کر لیا کہ یہ ایسا ہی معاملہ ایک یہ دوسرا یہ کہ وہ اس کا اپنی زبان پہ لے ہے اس پہ تقاضے پہ بھی عمل کر لیتا ہے ان زبان پہ لاتا ہے ادھر بتا رہا ہے کسی دوسرے کو بتا رہا ہے کہ بھائی فلاں نے یہ میں نے دیکھا ہے اور یہ چونکہ اس وجہ سے یہ معاملہ ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اگر یہ نہ ہوں یعنی دن میں اس نے جمایا نہیں بس آیا گمان جھٹک دیا ٹھیک ہے کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان آیا کسی نے آگے کہا یہ شادی میں نہیں آئے شادی میں نہیں آیا اس لیے کہ وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اچھا اولن ذہن میں فوراً آیا کہ ہو سکتا ہے جھوٹ بولا لیکن پھر فوراً کہ میں کیوں اس کے بارے میں ایسا گمان کروں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ٹھیک ہے اس کو فوراً جو ہے وہ ختم کر اگر یہ چیز ہم یعنی ذہن میں رکھ لیں اگر گمان آئے کیونکہ لائیو اللہ نفسن اللہ وسا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی اب گمان کسی کو دیکھیں گے کوئی تو گمان آئے گا لائیو اللہ جی؟ ترجمہ یعنی اللہ تبارک مطالعہ نے کسی بھی جان کو جو ہے وہ اتنا مکلف نہیں بنایا کہ اس میں اس کی وسعت ہی نہ ہو اب اس کی تشریحات جدہ ہیں جی تو اب یعنی آدمی یہ کام کرنا چاہے اور پھر بھی نہیں وہ کر سکتا یعنی اس کے اوپر اتنا کوئی بوجھ ہے یا اتنا اس کو مکلب بنایا گیا کہ اس نے یہ کرنا ہے حالانکہ وہ کر ہی نہیں سکتا اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے گمان اگر کسی کے بارے میں آیا ہے اور اس کو کاٹ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو یہ تو اس کے بالکل طاقت میں ہے اور اختیارات میں ہے اور اس کو واضح طور پر اس کو ختم کر دینا چاہیے تو جب یہ دو چیزیں آئیں گی تو پھر یہ گنا کے زمرے میں آئے گا نہیں آئے ٹھیک ہے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک یعنی کوئی دل میں برا جما لیا یا یہ کہ وہ گمان آیا اور پھر دوسروں کو زبان پہ لایا تقاضے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا اس میں اچھا ٹھیک ہے اب یہ بدگمانی کے مواقع فراہم کرنا ہاں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا اس میں یعنی لوگ سامنے والے کہتے ہیں آپ اچھا گمان کرو اس کے لیے لیکن ہمارے اوپر ایز مسلم یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع لوگوں کو نہ دیں کہ لوگ ہمارے بارے میں برا سوچیں بدگمانیاں کریں ہمارے بارے میں اب نبی کریم صلی اللہ و تعالی وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب تم میں سے تین ہوں تو ایک کو جدا کر کے دو الگ سرگوشیاں نہ کرو اچھا کیوں اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ جس ایک کو سیڈ پہ کر کے دو بات کر رہے ہیں हुँ تو اب اس میں ایک وجہ یہ بات ہے کہ وہ کہے گا یہ میرے بارے میں شاید انہوں نے کوئی پلان بنانا شروع کر دیا یا کوئی ایسا ہے تو جب تین ہے تو اب ایسی ہی گفتگو وہاں رکھو تاکہ تینوں شریک ہی رہیں اب وہاں پہ بغیر کسی ایسی جو ہے بچا کے دو سائڈ پہ ہو جائیں اور تیسرے کو وہ گفتگو میں شریک نہ کریں تو ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں آپ کی ازواجیں آپ جو ہے وہ وہاں پہ حاضری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ کو آپ دروازے تک یعنی چھوڑنے آئے تو جب چھوڑنے آئے تو دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے اور وہ تیزی سے چلنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ <تصف> تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفیہ ہے یعنی میری اہلیہ زوجہ صفیہ ہے سبحان اللہ وہ رکے انہوں نے کہا سبحان اللہ یار صلاح صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفیہ ہے یعنی ہم آپ کے بارے میں کوئی ایسا گمان کریں گے اللہ اللہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح جو ہے وہ تیرتا ہے اس کے اندر تو اب اس کے جسم کے اندر یعنی یہ اس کو برے خیالات ڈالتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کی گمان یا خیال تک پہنچنا یعنی یہ بہت دور کی بات ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات کی واضح طور پر یوں یعنی ارشاد فرمایا علما نے اس حدیث کے تحت بھی یہ بہت سی چیزیں لکھی گئی اچھا کہ آدمی ایسی جگہ پر یا ایسے موقع پر کہ جس کی وجہ سے کوئی بدگمانی میں پڑے اس کا اظہار کر دے کہ یار یہ معاملہ یوں ہے یہ اس میں یوں معاملہ ہے تاکہ سامنے والے کو بدگمانی کے اور ایک اور روایت میں بیان فرمایا اگرچہ تمہارے پاس ازر موجود ہو لیکن تم توہمت کی جگہوں سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تمہارے پاس ادھر موجود ہے اچھا لیکن اپنے آپ کو تحمت کی جگہوں سے بچائیں یہ ان کے لیے سامنے والے کے لیے اچھا ہماری سوچ کیا ہم ان کے لیے اچھا گمان کریں گے ہم ان کے لیے اس نے زن کا ہی پہلو تلاش کریں گے کوئی فون کرتا ہے کسی کو کال نہیں اٹھ رہی تو بلا وجہ کی بد میرا فون نہیں اٹھا رہا میرا نمبر دیکھ لیا اس لیے نہیں اٹھا رہا جی ہاں کوئی جو ہے اگر کوئی آپ نے صوتی پیغام دیا ہے اس کا جواب نہیں آ رہا تب ہے اگر آپ نے ایس ایم ایس کیا جواب نہیں آ رہا تب ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں اسی کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے ایک اور حدیث مبارک مفتصاف میں ذکر کرنا چاہوں گا نبی کریم علیہ اصلاح السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قانوب اللہ ولیوم الآخر فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کیا چاہیے فرمایا فلیت تقیم مواد توہم تو اسے مقام تہمت سے بچنا چاہیے جی مقام تہمت پر نہیں جانا چاہیے مقام تہمت سے دور ہی رہنا چاہیے لہذا بدگمانی کے ذرائع اور بدگمانی کے مواقع دوسرے لوگوں کو ہمیں نہیں دینا چاہیے بدگمانی کا علاج مختصرا آپ بیان فرما دیں کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی بالکل اختتام پر ہے بدگمانی کا علاج پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا گیا کہ بعض گمان گناہ ہے اور حدیث پاک کے اندر مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کی سختی سے ممانت بیان فرمائی ہے اور اس کی و... اور جو مسلمانوں کے عیب باہر بتاتا ہے زاہرت کسی کو عیب بتائے گا تو اس کو اذیت ہی پہنچے گی اور جو کسی مسلمان کو عذیت دے وہ رسول اللہ کو ازیت دینے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازیت دے وہ ایسا ہے گویا اس نے اللہ کو اذیت دی ہے تو اپنے آپ کو ان باتوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا علمی طور پر یعنی دینی طور پر کہ ہمارے دین نے اس سے سختی سے ممانت فرمائی اس سے اپنے آپ کو بچائے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی واقع ہی ایسا معاملہ ہے یعنی کسی کے بارے میں یہ گمان آیا ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے اس سے یہ کہ ڈائریکٹ بات کر لی جائے تاکہ گمان در گمان پیدا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ فورن بات کر لیں اور اس بات کرنے سے ہی اس مسئلے کو حل کر لیں جب حل یہ حل چاہے گا نا بات کریں گے تو پھر اس کے دل میں یہ بات بھی آئے گی کہ ہو سکتا ہے یہ بات ہی غلط نکلے اور مجھے بہت شرمندگی ہو تو امید ہے یہ پہلے سے ہی رک جائے گا کیونکہ بدگمانیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے آپ جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں کہ فون نہیں سنا یا کسی کا پیغام سوتی پیغام نہیں سنا گیا یا دیکھا نہیں گیا گھروں کے اندر ایسے معاملات اگر شوہر جو ہے وہ کسی وجہ سے کچھ معاملہ ہوا تو ساس کے بارے میں بدغوانی ہوئی تھی کہ شاید انہوں نے کوئی اس کے کان بھر دیے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اچھا آفس کے اندر دفتر کے اندر کام کرتے ہوئے اگر کسی ایک نے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ رویہ تو کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو یہ اس طرح یہ تسلسل اور دور مطلب لازم آتا رہتا ہے مسلسل یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں ایک بات ہے دوسروں سے متعلق سوچنا چھوڑ دیں یا یہ ہے کہ کم از کم اچھا سوچیں اگر اپنے آپ کی سوچ کو اور اپنے ذہن کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں منفی سوچنا یہ ختم کر دیں بالکل تیسرا علاج جو یہ بتایا کہ کسی کی گفتگو سے کسی کے کلام سے یا انداز سے گمان کی طرف جانا ہے تو اس کو حت الامکان اس کی گفتگو اس کے کلام کو اچھے گمان کی طرف لے کے جائیں ہو سکتے کسی وجہ سے اس نے بندے نے یہاں پہ یہ کلام کیا ہو یا اس نے بہت ایک کی تعریف کر دی دس آدمی کام کرنے والے ہیں یہ گھر میں اتنے ہیں ایک خاتون ایک کی کسی نے تعریف کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دوسرے تعریف کے حقدار نہیں ہے اب اس سے خود ہی یہ نتیجہ نکال لینا تو یہ اچھا ہوا اس کا مطلب میں برا یا میں بری ہوئی تو یہ خود ہی اپنے آپ کو پھنسانے والی بات ہے اور آخری بات یہ کروں گا کہ اگر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں کیونکہ اس سے پھر زیادہ گمان غلط قسم کے گمان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جب یہ عادت میں شامل ہو جائے گا کہ میں نے سامنے والے کی غلطی کو معاف کرنا ہے تو اب اس کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آیا بھی اور اس نے معاف کر دیا جب اس نے معاف کر دیا تو اب وہ اگلے جو گمان کی پوری ایک کڑی چلنی تھی وہ وہیں کی وہیں رک جائے گی یعنی اس کے پھر آگے اللہ اللہ نتیجے جو ہے وہ غلط قسم کے نہیں نکلیں گے انشاءاللہ نہیں نکلیں گے اس کے میں مشورہ آپ کو یہ بھی دوں گا کہ بدگمانی مکتبۃ المدینہ کا ایک بہت پیارا رسالہ بھی ہے اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ تنب بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ شاء سوچ بنے گی بہت اس کا فائدہ حاصل ہوگا ہم اتنے سلسلے میں بدگمانی سے متعلق بات کر سکے ہیں حسن زن سے متعلق بات نہیں کر سکے آپ سمجھ جی گئے ہوں گے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں اس کے حوالے سے بھی مکتبۃ المدینہ سے کتابیں آپ حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیے کہ بدغمانی کشتی کے اندر کترا کترا رستہ ہوا پانی کی مانند ہے جو کہ آخر کار کشتی کو ڈبا دیتا ہے کشتی کو ہلاک کر دیتا ہے اسی طرح بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے اس کی بنیاد بدگمانی سے اسٹارٹ ہوتی ہیں اس کی بنیاد بدگمانی ہوتی ہے کہ معمولی سی کوئی بات دیکھ لی اور شیطان نے جو ہے وہ اس معمولی سی بات کو اتنا بڑا کر کے دکھایا جو حقیقت میں نہیں تھی اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے شاید کہ اس کے اندر یہ بات پوری ہوتی ہو کہ اپنی آنکھ کا شہطین نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے ایسا نہ بنیے ایسا کریں گے تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گی لوگوں سے حسن نظر رکھیں مثبت رویہ رکھیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور ان شاء اللہ ہر دن عزیز آپ بن جائیں گے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے سلسلے کو بھی نجات کا ذریعہ بنائے جو غلطی کوتائی ہوئی ہو محاذ رحمتِ سے ہمیں معاف فرمائیں آمین مجاہد نبی المین صلی الحبیب اللہ على محمد صلی اللہ علیہ وسلم